بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے صفا سو تف جاتی زو ان الہکم اناحد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 اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں اور سارے مشرقوں کا مالک دنیا بینتی نل کبح کل پوند ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے کل جانب دور خق فل ثَاقِبٌ یہ شیاتین ملائے آلہ کی باتیں نہیں سن سکتے ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہ عذاب ہے تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے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 ادیس تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے ادن و کور بوں امب سو او اب ان تم دروں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 اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی یہ تو یوم الجزا ہے ھذا یوم الفصل الذي کنتم به تكذبون یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم چھپلایا کرتے تھے احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ الى صراط حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ ہوں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 ل کون میم کل نلک قَوْلُ رَبِّنَا انا انا پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا تم خود ہی سرکش لوگ تھے آخرے کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزا چکھنے والے ہیں سو ہم نے تم کو بہکایا ہم خود بہکے ہوئے تھے مشترف ہوں اِنَّا كذلك نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون؟ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی انکم لذائق العذاب الالیم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 لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات نعيم على سرر متقابلين مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے ان کے لیے جانا بوجا رزق ہے ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے لا فيها غول ولا هم عنها شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا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 فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى مال بعض يَتَسَاءَلُونَ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے کو لم ہم ان کے نلی کوری لمن ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو ادن و کن چور ادینو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 اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں یہ کہہ کر جوں ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو, تو مجھے تباہ ہی کرنے والا تھا میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں افما نحن الا موتتنا وما نحن اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا الفوز لمثل هذا یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے جان فت وال بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زکوم کا درخت ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے شج تخروجی افل جہین وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر فإنهم لآكلون منها فمالئون منها ثم ان ہم اکیون مل مل بوبو سم ان ہم شوب میم ان مجھ جہی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 الری یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے فانظر كان الا عباد اب دیکھ لو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 هم عليه ہم کو اس سے پہلے نوہ نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توسیف چھوڑ دی کل منالوح فلا ان نجزی ان دن المنی تم عور کو نل قری سلام ہے نوہ پر تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا وَإنَّ مِن شیعته قلب سلیم اور نو کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور کلب سلیم لے کر آیا از قول علی ابھی ہی و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 آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے فنظر نظرةً النجوم فقال انی فت المدری پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے چنانچے وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے سرویل لا تنطقون کم لو ضربا بل سلوم ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائی واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے تو واللہ وما اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو کالو بنو لو بنیا انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک علاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہیں کو نیچا دکھا دیا وہ ربی سی فور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا اے پرتگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو بغلام حلیم اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم برتبار لڑکے کی بشارت دی بلو مالی بنیا ان فلم کمدر پالی ابچم سونی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 ہوں جی اد سب پٹ رویہ اندال نزل مسلح بلا آخر کو جب ان دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقینا یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فٹیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا دیا وہ چرک نالئی فل سلم اباہی المحسنين جل من انجن المنی من اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی سلام ہے ابراہیم پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی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 اور کوئی اپنے نفس پر سریع ظلم کرنے والا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجْجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ تین ملکی وہ دئی نہ ترخ ن علیہ محفل خری منالمس و, و, و, و حروم اور ہم نے موسا و ہارون پر احسان کیا ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا سلام ہے موسا اور ہارون پر من ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے انم سلیم اور الیاس بھی یقینا مرسلین میں سے تھا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباؤ اجداد کا رب ہے مگر انہوں نے اسے چھٹلا دیا سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگانے خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا عَلَيْهِ فِي سَلَامٌ عَلَى اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بات کی نسلوں میں باقی رکھا سلام ہے الیاس پر ان كذلك نجزی المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا وان لطل من المرسلین اور لوٹ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں از وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ اہل عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ اغن الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ أَفَلَا <تَعْتِلُونَ> یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر باقی سب کو تحس نہس کر دیا آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو کیا تم کو عقل نہیں آتی وہ انسل من المسلی اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا مشہور فقل من المدین یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی تل تک میں ہوں امولی کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا فلولا للبی صفی بکو نہیں بحسو اب اگر وہ تصویر کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روزے قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا تلب نہ ہوں بلا سفی اصل نہ ہوں الف اویلو فن ہوں الف آخرے کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا أن خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی کی بات کہہ رہے ہیں اَلَا إِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ خوب سن رکھو دراصل یہ لوگ اپنی منکھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور پھر واقعی یہ جھوٹے ہیں اف اوفل فتح کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے حکم لگا رہے ہو افلا تلک ام سلطان تو کتب تم فو دیتی کیا تمہیں ہوش نہیں آتا یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف صنعت ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو وہ جالو بین جن نصب علی نتل جن تو انہوں اللہ فیم انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نصب کا رشتہ بنا رکھا ہے حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سفارت سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں فَإنَّكُم وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ فال بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزہ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلسنے والا ہو وما نل نحن سب اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں وإن كانوا ليقولون لو أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اب قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا وإن جندنا اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا فتول عنهم حتى حين پس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو انقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے فَإذا نزل بساحتهم فساء صباح کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں جب وہ ان کے سہن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنوع کیا جا چکا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ سوف بس بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے صبح نبی کا بلا عزتی الحمد اللہ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں اور سلام ہے مرسلین پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے